رازدار ہے وہ رازدار جو اللہ نے موسا علیہ السلام پہ اتارا تھا اب دیکھو ناموس کہتے ہیں رازدار کو لیکن وہ رازدار جو رازدار خیر ہو اس کو ناموس کہتے ہیں تو یہاں پہ ورقہ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو شخصیت آئے تھی وہ ناموس تھا یعنی رازدار اللہ تھا اور وہ رازدار کے نظ اللہ علام وہ جو اللہ نے حتی موسا علیہ السلام پہ اتارا اب یہاں پہ شکال ہے کہ جو جبریل آیا تھا یہ رازدار اللہ تھا اور اس رازدار اللہ کو اللہ نے موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا تو لہذا موسا علیہ السلام کے پاس جو راز رازداری رب آیا تھا وہ تیرے پاس بھی آیا جو راز وہاں وہی وہ لایا وہ تیرے پاس بھی آ گیا اب اس کا یہ کہ یہ ورقت تنصر تسر یہ نسران تھا تو یہاں پہ چاہے تھے کہ حاضی نز اللہ علیہ عیسیٰ یہ تو نصرانی ہے اور یہاں کے دیکھ نز اللہ علام موسا تو گوئے کہ حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر ہتی موسا کا ذکر کیوں کیا سمجھ گئے اس کی کئی توجہات ایک یہ ہے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی آتی تھی اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی آ لیکن موسا علیہ السلام کا تذکرہ عذرائے شہرت ہے موسا علیہ السلام کا تذکرہ عذرائے تشہیر ہے جس جیسا قرآن صورت حقامی بھی آتا ہے نا اللہ عظیم ضلع دی تو یہاں بھی عذرائے تشہیر حضرت موسا علیہ السلام کا نام ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کے ماننے والے بمقابلے حضرت عیسیٰ کے زیادہ تھے تیسرے موسا علیہ السلام کا نام ذکر کیا تیسری بات یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کی کتاب تورات یہ کتاب الاحکام تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل تھی وہ اس میں اذکار زیادہ تھے احکام کم تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہ نسبت تورات ہے جو کہ کتاب الاحکام ہے اور تورات اور قرآن کے درمیان مناسبت ہے کہ وہ بھی کتاب الاحکام ہے یہ بھی کتاب الاحکام ہے تو اس نسبت سے وارکا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا یہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب فریق مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہیں مانتے تھے مسا علیہ السلام وہ مسلم شخصیت اندل کل تھے تو اس لیے حضرت وارقا نے حضرت مسا علیہ السلام کا نام لے لیا اور پھر کہا آخر میں یا لے تنی فی اس پر چھوڑ دیں گے اب اس پر یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام پر وارقن مانا ہے ورقن لایا کہ نہیں لایا حدیجہ نے ورقہ کو بتا وارکا نے کہہ دیا کہ حضر نہ مسلزی نصلی اللہ علام موسا تو اول ممن تو حضرت ورق بن گئے تو اول مؤمن حضرت صدیق کو اب کیسے کہتے ہیں ابن حضر نے اس پر بہت بڑی بات کی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو گھر جب جاتے تھے صدیق اکبر پہلے آ گئے حضرت صدیق کو جب بتایا اس نے تصدیق کی جب گر گئے تو ورقیب ابن نوفل کو بعد میں بتایا ہے تو اس نسبت سے حضرت صدیق اکبر اول مؤمنین ہے لیکن اس سے مزیدار بات دوسری ہے جو کہ ابن حجر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اول مؤمنین بت ہیں سے تنسیمانہ وہ ظاہر ہے اور اس نے کہہ دیا ارشد اللہ اور ورقیب ابن نوفل اول مؤمنین ہیں کہ بدون تنسیس اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ناموس سے ہیں اور کاش کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور میں زندہ ہوں گا تو میں آپ کی مدد فرماؤں گا تو اول مؤمنین تنسیس اور یہ اول مکمین بت نہیں ہے تو اس نسبت سے جو ہے صدیق اکبر اول المکمنگ ہے پھر اول مکمینین محدثین نے چاروں کو لکھا ہے نا ابوبکر صدیق ہے حدیجت القبرا ہے علی صحب ہے زید یہ چار ہیں نا تو یہ سب چاروں چار اول مؤمنین ہیں ان چاروں میں پھر اول ممن کون ہے پھر فر معدثی الرمات اول مکمن فل احرادیق واول مکمنین فل نسا حدیجہ واول فی فلساہر علی واول مؤمنین فی, فی, فی, فی ابیت زید تو اس نسبت سے جو ہے تطبیق ہو گیا ہے ان شاء اللہ اس سے آگے یہاں لے تن یا کون ہائین ان شاء اللہ حدیث مکمل ہوگی گئی اتنی بات ہی نہیں تھی صرف ترجمہ تھا میں تیسری حدیث ہے مسما بہادی سے غارے اس کا کچھ حصہ پہلے بیان ہوا وکان تنسر فل جاہلیہ سے ورق ابن نوفل کی تعریف اور پہچان شروع ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی حدیجت القبرا کو غار ہرا کی حالت پیش کی اور بیان کی تو پہلے تو عقلی طور پر حضرت حدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی عقلی طور کے بعد اب نقلی طور پر تسلی دینا چاہتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو ورق ابن نوفل کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا اور آگے ہم نے پڑھ لیا ہے تاطت بھی ورقتہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا تو حضرت حدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورق ابن نوفل کے سامنے پیش کیا اب ورق ابن نوفل کون ہے وکان سے ابن نوفل کی تعریف اور پہچان شروع ہوتی ہے وکان امران تنصر فی الجاہلیہ یہ ایک مر تھا جو کہ زمانے جاہلیت میں نصرانیت کے دین پہ آ گیا تھا اب دیکھیں دو موحدین زمان جاہلیت کے مشہور ہیں ایک ورق ابن نوفل یہ ایک مشہور تھے اور دوسرا زید ابن ہم ابن نوفل اب زید جو ہے وہ بھی زمان جاہلیت کا بہت بڑا موحد تھا اور انہوں نے شرک نہیں کیا تھا جو کہ آپ کو بخاری شریف جلد جلدسانی کتاب الزبائح میں اس کے واقع آ جائے گا کہ زید ابن ثابت جو تھا نا زید ابن طفل ام اب زید ابن عمر ابن طفل اب یہ جو تھا تو زمان جاہلیت میں بھی یہ غیر اللہ کے نام کا زبیحہ نہیں کھاتا تھا اور کتابوں میں اس کے اشعار بہت مشہور ہیں تو اسی طرح ورق ابن نوفل جو تھا یہ پہلے دوسری مذہب پر تھا لیکن اس کے بعد اس نے مسلک یعنی مذہبی عیسائی نصرانیت کو قبول کیا اور تنسر فر جاہلیت سے مراد یہ کہ دینی حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیا تو اس نے نصر، یہ نصرانی بن گیا لیکن سچا نسرانی منسوار اللہ کال حوال نہ ہو اچھا تنسر فر جاہلیت تو اس نے دینی نصرانیت کو زمان جاہلیت میں قبول کر لیا اب اس کو زمان جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ زمانہ جو کہ کسی نبی کے آنے سے پہلے تھا تو اس کو زمان جاہلیت کہتے ہیں اور نبی کے آنے کے بعد وہ زمانہ زمانۂ اسلام کہلاتا ہے جیسے صورت عذاب میں آپ نے پڑھا ہے ولا تبر تبر جل جاہلیت اللہ تو گویا کہ نبی کے آنے سے پہلے جو زمانہ ہوتا وہ جاہلیت کا ہوتا نبی کے آنے کے بعد جو زمانہ تھا وہ زمانہ اسلام تھا اب دوسری بات یہ ہے کہ وکان یک کتاب الکتاب البرانی کتاب العبرانی دیکھو تین زبانیں مشہور تھیں ایک زبان عربی ایک عبرانی اور ایک سریانی اب انجیل جو تھی نا یہ سریانی زبان میں تھی تورات عبرانی زبان میں تھی پران عظیم عربی زبان میں تو ورق ابن نوفل جو تھا یہ ایک بہترین قسم کا کاتب تھا عربی بھی لکھتا لکھنا جانتا تھا عبرانی بھی لکھنا جانتا تھا سریانی بھی لکھنا جانتا تھا عبرانی زبان بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتائی تھی اور سریانی بھی اور عربی بھی معدسیم حضرات فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان جس, جس شخص نے پہلی بولی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور عبرانی زبان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام جاتے تھے براست عراق جب عراق کو عبور کرتے تھے تو اس عبور کرتے کرتے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عبرانی زبان بتا دی تو اب یہ عبرانی مشتق ہے کس سے آبارہ سے آبارہ عبور کو کہتے ہیں عبور کہتے ہیں کس کو کسی جگہ سے گزرنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام جب شام کو براست عراق جاتے تھے عراق کو عبور کرتے تھے تو جاتے جاتے اللہ قریب نے حضرت ابراہیم کو عبرانی زبان بتا دی تو حضرت وارکا جو تھے تو یہ کاتب عبرانی بھی تھے اور کاتب سریانی بھی تھے سریانی زبان یہ شام کا دوسرا نام ہے سوریا کیا سوریا اب تواریخ میں سوریا آتا ہے تو شام کی جو زبان تھی سوریا تھی اور اس لیے کہ شام کو سوریا بھی کہتے تھے تو سوریا کی زبان پٹھانوں کی زبان پنجابی زبان سندھی زبان اب سندھی بولنے والے کو تم سندھی کہتے ہو نا سندھ کا رہائشی ہے پنجابی بولنے والے کو تم پنجابی کہتے ہو پنجاب کی زبان بول رہا ہے بلوچی کو تم بلوچستانی کو تم بلوچی کہتے اس لیے کہ بلوچی زبان بولتا ہے پٹھان کو تم سرحدی کہتے ہو اس لیے کہ سرحد کی زبان تو اسی طرح شام کی زبان یعنی سوریا کی زبان سوریانی تھی تو اس لیے سوریانی کو سوریانی کہتے ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ وارقا عربی بھی جانتا تھا عبرانی بھی جانتا تھا سوریانی بھی اب اس میں جو مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں وکان یکتب الکتاب البرانی او تھا کہ لکھتا تھا الکتاب یعنی کتابت ابرانی یہ نہیں کہ کتاب ابرانی ہے کتاب سے مراد کیا ہے لکھنا کتابت یہ ابرانی لکھتا تھا تو فیقت بن ان جین بل ابرانی تم ماشاء اللہ تو لکھتی تھی ان سے بل ابرانی لغت عبرانی وہ جو اللہ چاہے این یکتبہ کی یہ لکھے تو گویا کہ انجیل کی زبان سریانی انجیل کی لغت سریانی تھی تو سریانی سے یہ عبرانی لکھتے تھے اتنا مقدار جو اللہ چاہے اب یہاں پہ نیچے لکھا ہے وہ پھر تفسیر العربیہ نقطہ ہے نا حاشیہ میں بھی ہے آپ کے حاشیہ میں ہے تو اس میں اختلاف محدثین ہے کہ آئیے عبرانی لکھتی تھی یعنی سریانی کو عبرانی میں لکھتی تھی یا سریانی کو عربی میں لکھتے تھی تو صاحبی کتاب نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ اگر اس کے نکتہ میں ابراہی ہے تو یہی روایت بخاری کتاب التفسیر میں عبرانی کی بجائے عربی آیا ہے اور ہمارے پاس بھی جلد اول میں چار سو اسی ہے غالباً وہاں بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ عربی کا لفظ ہے چار سو اسی سفا اچھا وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں دیکھو آپ نے لیے لکھ لو باپ باب وزقرفل الكتاب موسا یہاں پہ جو دوسری حدیث عبد اللہ ابن یوسف یہ بھی ابن شہاب سے ہے فرجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترج وف و آد فن تو قدبی الا نوفل اقتبن نو فن وکا نجوں تنسرا انجیل بل عربیت سمجھ گئے یکر الجیل تو گویا کہ یہ انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے تو انجیل کی اپنی زبان سریانی ہے تو گویا کہ سریانی کو عربیت میں منتقل کرتے تھے ہمارے ہاشیا نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ عربی عبرانی کی بجائے عربی یہ اسح ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ یہ عربی بھی جانتے تھے عبرانی بھی جانتے تھے سریانی بھی جانتے تھے اب تورات کی اصلی زبان اصلی لغت کو سریانی تو یہ سریانی سے عبرانیت میں بھی لکھتے تھے یہودیوں کے لیے اور یہ سریانی سے عربی میں بھی لکھتے تھے اہل عرب کے لیے تو کوئی شکار نہیں وہاں پہ تصریح آ گیا ہے عربیت کا اور یہاں پہ عبرانی ہے نسخہ ہے تو وہ کہ عبرانی بھی لکھتے تھے اور عربی میں بھی دونوں بغت لکھتے تھے لیکن بل ابراہمیانی یتی اور بلا عربی للا تو لہذا کوئی شکار نہیں ہے مکان شیخن کبیر قد عامیہ یہ کلب مسئلہ ہوا ہے یہ ایک برے آدمی تھے شیخ کبیر تھے کہ قد عمیہ اندے ہو گئے تھے تو کلام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب اندے تھے تو پھر لکھتے کیسے تھے تو بعد میں علما نے اس کی دو تجیات لکھے ایک یہ کہ قد آمیہ فی آخر وقت آخر وقت میں بڑھاپے میں آخری زمانے میں یہ اندھے ہو گئے تھے اور پہلے اندے نہیں تھے یا قد امیت سی مراد یہ ہے کہ امیت کے قریب ہو گئے تھے قد تقریب کے لیے بھی آتا ہے تو گویا کہ ان کی اوتی بسارت میں کمزوری آ گئی تھی اندھی نہیں تھے کمزوری آ گئی تھی وقالو حدیجہ اس کو حدیجہ نے ندیجہ نکالیہ بنام اسمام ابنقیک اے میرے چچاد بھائی اپنے بتی سے سن اب یہ ابن نام ہے نا تو اوپر حاشیوں نے لکھا کہ روایت مسلم میں ہے یا آمی اے میرے چچا اور روایت مسلم میں بھی ہے کہ یا آمی اے میرے چچا اب اس کی ایک توجی تو ہاشی جی تو والے نے بھی لکھی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ابن عام ہے تو ازرائے نصب ہے اور اگر ہم ہیں تو عذرائے کرامت و شرافت اور توقیر ہے عالیہ عرب کا یہ رواج تھا کہ کسی بڑے کو پکارتے تو یا ہم کہتے اگر کوئی بڑا چھوٹی کو بلاتا تو یا بناخی اے بتیجے پٹانوں میں بھی اب بھی ہے کہ بڑے کو کہتے کا اور بڑا بچے کو کہتے رتیجے تو ابھی جو ہے یہ اصطلاح مشہور ہے کہ کسی بڑے بڑے کو بلاؤ تو یا عم اور بڑا اگر چھوٹے کو بلاتے ہیں تو یبنا اخی تو لہذا کو اشکالا نہیں ہے تو یا عم اذرائے توقیر ہے اور یبن عام اذرائے نصب ہے اللہ میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک دوسرا جملہ لکھا ہے کہ اصل میں یبن عم صحیح ہے یا آم تصریف ہے اصل میں ابن آم ہے لیکن اس ابن سے لوگوں نے اے آم بنا دیا ہے ابن میں کیا ہے نون سے نکتا ہٹا دیا اور با کے نقطے کو دو کر دیا تو پھر کیا بنے گا اے آم تو اصل میں اے آم جس روایت میں آتا ہے وہ تصریف ہے یبن آم جس روایت میں آتا ہے وہ تصریف ہے تو لہذا یہ دونوں تجیات محدثین نے لکھے ہیں فقالو ورقت یبناخی اے بتیجے اس میں کوئی شکار نہیں ہے بڑے چھوٹے کو یبناخی کہتے ہیں یا اگر نصبی لحاظ سے ہوتا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ چوتھی مرتبے میں ان کا رشتہ میں ملتا ہے وراقب نے نوفلب نے صدیب نے عبد الزاح نا اور محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد العضا ابن کو صحیح ہے تو عبد العزا میں ملتے ہیں وراکہ کے تیسرا نسبت ہے اور نبی پاک کا چوتھا نسبت ہے تو اس نسبت سے ان کا اپس میں کیا ہے رشتہ ہے واضح تارا یعنی آپ نے کیا دیکھا کیا تو دیکھتا ہے یعنی کیا دیکھا فخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمارا نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا حقیقت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خبر آ حقیقت ہمارا فقال الورقت و حاضر ناموس الرزی نض اللہ علاموسا اب یہ تسلی ہے حضرتی ورقن نبی علیہ السلام کو کہا حاضر ناموس یہ وہ رازدار ہے نض اللہ علاموسا جو اللہ نے حضرت موسا پر بھیجا اب دیکھو یہ ہاجن ناموس ہے یہ ناموس ب جاسوس ہے ناموس اور جاسوس یہ دونوں ہم وزن ہیں جاسوس بھی رازدار کو کہتے ہیں اور ناموس بھی رازدار کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ جاسوس رازدار سے شر کو کہتے ہیں تجسس سے شر کرتا ہے اور ناموس تجسس سے خیر کرتا ہے کسی ملک کا کوئی آدمی ہو نا آپ کے ملک میں اور وہ معلومات حاصل کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں جاسوس تو جاسوس تو تجسس سے ہے نا لیکن تجسس معلومات حاصل کرتا ہے لشر شر آپ طلبا کی جاسوسی کرتے ہو تو مانا طلباء کی عیوب دیکھتے ہو یا طلباء کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ, دیکھ کر کسی بڑے کو بتاؤ بتاتے ہو کہ وہ مدرسے سے اس کو نکالے یا باب ضرب اس پر جاری کریں تو اس کو جاسوسی ہی کہتے ہیں اگر آپ جو ہے نہ کسی کتاب سے علم حاصل کرنا چاہو یا کسی سے کسی خیر کی بات کے متلاشی ہو تو آپ کو ناموس کہا جائے گا تو ناموس بزن جاسوس ہے دونوں میں تجسس ہے لیکن تجسس بالخیر کے لیے ناموس استعمال ہوتا ہے تجسس بالشر کے لیے جاسوس استعمال ہوتا ہے اس لیے حضرت و نے کا آزن ناموس یوں خیر خواہ ہے یوں رازدار ہے الرزی نزل اللہ علاموسا جو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام پر بھیجا اتارا تھا یہ نہیں بھیجا تھا اب یہ جو ناموس ہے تو یہ جبریل امین ہے کل اس میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ نصلی اللہ علا موسا بھائی یہ تو ورق میں نوفل ہے تا نسرا اس کو کہتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو قبول کیا تو ورقا نے تو حضرت عیسیٰ کی دین کو قبول کیا تھا تو یہ نزلی اللہ علیہ اس نے کیوں نہیں کہا نض اللہ علام موسا کیوں کہا اپنے مقتدہ اور پیشوا کو چھوڑ کر حضرت اموسا علیہ السلام کے نام لینے میں حکمت کیا ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ آ... عذرائے یعنی برے جاننے کی نسبت سے تو نہیں کیا ترق کی نسبت سے تو نہیں کیا تو حضرت موسا کا نام کیوں لیا اس میں محدثین نے کئی توجیحات نقل کی ہیں ذکر کی ہیں ایک بات یہ ہے کہ بھائی حضرت موسا علیہ السلام کی نبوت بنسبت حضرت عیسیٰ زیادہ مشہور و اشہر تھی تو ذکر موسا بطور شہرت ہے اس لیے کہا کہ نظر اللہ علا جسل نے کل آپ کو بتایا سورت حقاق میں اللہ جزی ان ضلع نا میں یا کو منا سمی نہ کتابن ضلع موسا تو من بعد عیسیٰ ہے قرآن تو بعد عیسیٰ نازل ہے بعد انجیل نازل ہے حضرت عموسا کا تذکرہ عذرائے تشہیر ہے رسالت عموسا مشہور تھی اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نزل اللہ علیہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ماننے والے بمقابلے حضرت عیسیٰ کے زیادہ تھے حضرت اموسا علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے اس لیے کہ نسوارا بھی حضرت موسا علیہ السلام کو مانتے تھے یہودی تو خود لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشوارہ مانتے تھے یہودی وہ بھی کفری مقول ملا امر یا تو اس لیے حضرت وارکا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں موائز عبر اور حکم تھے عوامل اور نواہی اور امر بال جہادی تورات میں تھا تو گویا کہ قرآن عظیم کے ساتھ زیادہ مناسبت انجیل کے مقابلے میں تورات کی تھی تو اس لیے نزل اللہ علاموسا کے دیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات وہ مشتمل علوامر ون نواحی اور مشتمل بمر الجہاد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل جو تھی اس میں کیا تھی مواعظ و و تو اس لیے حضرت مسا علیہ السلام کا ذکر کیا تو یا لے تنی جزان اب حضرتی ورق کہتے لے تنی فیا جزان کاش میں فیا ایا نبوت میں یا وقت اظہار دعوت دعوت جزان میں قوی اور مضبوط ہوں جزاں آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں اس قوی اوم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ابن مخاز بنتے مخاز ابن لبون حق اور جزا اب جزا اس اون کو کہتے ہیں جو بالکل قوی ہو اس نے بھی کہا کہ کاش جس وقت آپ دعوی نبوت کریں اور لوگوں کو نبوت کی طرف آپ بلائیں کاش کہ میں اس وقت ایک قوی تر ادمی ہوں یا لے تنیا کو مہیا ہائے کاش کہ میں ہوں میں اس وقت زندہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تمہیں پیچھے آتا ہے اس یوخا قوموں کا اور اس کے جواب پیچھے آتا ہے آن سورو کا نسرم ازرا اگر جس وقت آپ دعوے نبوت کریں اور تبلیغ آپ کریں نا اور میں اس وقت قوی اور زندہ ہوں تو آن سوروں کا نسر تو میں آپ کی بہت زبردست مدد کروں گا لیکن کاش کے وارا ابن نے نوفل اس وقت تک نہیں رہا اس کے متعلق علماء نے بات لی کو علم ان شک پہ آپ کے قید ہو گی ان اب یہاں کل بات ہوئی تھی تھوڑی سی کہ یہ وارقیب میں نوفل بھی اول المسلمین میں سے ہیں اور صدیق اکبر بھی اول المؤمنین میں سے ہیں اب ان دونوں میں اول کون ہیں اب اس میں شکار ہیں جو جمہور کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اول صدیق صدیقی اکبر ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھائی صدیق اکبر کیسے ہوئے غار ایرا سے جب آئے نبی علیہ السلام گھر تو گھر حدیجت القبراہ کو صورتحال بتایا حدیج القبراہ ورقب ابن نوفل کے پاس حاضر ہوئے ورقب ابن نوفل نے تائید کی ہے تو اول مومن تو ورق بن گیا ہے تو اس کی ایک توجہ جی محدثین نے لکھی ہے کہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار ایرا سے آتے آگے صدیق اکبر مل گئے صدیق اکبر کو جب بات کی تو اس نے تصدیق کر لی ہے تو اول ممین صدیق بن گئے اور آخر ساری ممین کون ہے وہ رکھے دوسری بات یہ ہے کہ اول ممین صدیق ہے جس اسلئے کہ اس کے ایمان بتنسیس ہے بتنسی مان کیا ہے اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا کہ اشد اللہ ارحا الا واشر الن محمد نبو لیکن ورق ابن نوفل کا ایمان بتنسیس نہیں ہے بلکہ وعدہ ہے یا لیتن یکون کن الحیہ یقر جو کا قوم کا انسر کا کاش میں اس بتا ہوں میں آپ کی مدد کروں گا آپ کے پاس جو آیا ہے یہ ناموں سے تو تصدیق تو کی ہے لیکن تصدیق تنسیسی نہیں ہے اور صدیق کی تصدیق تنسیسی ہے تو اس لیے صدیق اول المکمین ہے تو حضرت ابا ایک مسئلہ دوسرا بھی ہے کہ ورق ابن نوفل کو علامہ ابن حجر نے الصفی تمیز صاحب میں اول ممنین میں لکھا ہے اول میں طبقہ اول میں طریقہ یہ ہے کہ اساب میں ابن حجر جب صحاب کرام کا ذکر کرتا ہے اس کے لئے چار عنوانات قائم کرتا ہے اس لیے کہ اصحاب, اصحاب کے اسماں حروف تحجی کے عنوان سے لکھتے ہیں تو حروف تحجی میں سب سے پہلے کیا ہے عالف ہے عالف قسم اول علف قسم ثانی الف قسم ثالث الف قسم رابع تو اب الف قسم اول میں کبار صحابہ الف قسم ثانی میں ان سے شار صحابہ الف قسم ثالث میں زرانی جو کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں حقیق نہیں تھی لیکن باقی نے ان کو جو ان کو صحابہ کہا ہے تو الف قسم رابع میں لکھتے تھے بات سمجھ گئے اب جب آپ یہ صحابہ پڑھیں گے نا تو صحابی قسم اول ہے یہ قسم ثانی ہے یہ سالس سے رابع ہے طریقہ یاد ہو گیا قسم اول بڑے صحبا قسم سغار قسم ثانی قسم ثالث مس نبی کے زمانے میں حاضر صحابیت باقی کے پاس ان کی صحابیت پر کوئی دلائل ہیں تو ان کو قسم رابع میں لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اول ثانی مس مختلف ٹھیک ہو گیا تو ابن نے بھی علی صاحب میں ورق ابن نوفل کو قسم اول میں لکھا ہے لیکن صدیق اکبر کیا ایمان بتن سیش ہے یا لنیکونخرجو کا قوم جس وقت آپ کو نکالیں گے اس مکہ سے تیری قوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خبر مقدم ہے ہم مبتدا مخر ہے آہم اچھا اے یہ میری قوم مجھے نکالنے والی ہے مجھے نکالے گی اب یہاں پہ سوال ہے بابا کہ جب وارکر نے کہا کہ یوخرجو کا قوم کا وارکر نے نبی علیہ السلام کو اخبار اخراج جب کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو مستباد کیوں جانا تو جم ہے اس کا آہم مخرجی اچھا یہ مجھے نکالیں گے اس مکہ سے اب نبی علیہ السلام نے استباعد کیوں پیش کیا ہے وجہ استباعد کیا ہے تو دوستو محدث حضرات نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو شخص کسی پہ احسان کرتا ہے تو آل عرب احسان فراموشی نہیں کرتے آل عرب احسان فراموشی نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو آل مکہ پر بے شمار تھے تو نبی علیہ السلام نے بطور استباد کہا کہ ان کا تمہیں بڑا محسن ہوں ان کے ساتھ میں نے اچھا سلوک اور احسانات کی ہیں اچھا یہ لوگ میرے احسانات جانتے ہوئے مجھے نکالیں گے تو استباع بمقابلے استحسان بمقابلہ احسان ہے استباع بمقابلہ احسانات کی نبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ تو بہت بڑے احسانات کیے ہیں اب جب یہ لوگ میرے احسانات کے معترف ہیں تو پھر مجھے نکالیں گے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وجہ استفاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال زندگی چالیس سال تک عرب کے عال مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں اچھا اگر ایک آدمی کسی کو صادق اور امین کہتا ہے پھر اس کو نہیں پانتے بابا بات سمجھتے صاحب آپ کے متعلق یہ خیال رکھتا ہے نظریہ رکھتا ہے كہ طالب علم شریف ہے یہ اچھا پڑھنے والا ہے مدرسے اساتذہ كے خدمتگار ہے وغیرہ ہر لحاظ سے محتم صاحب اساتذہ آپ سے مطمئن ہوں پھر آپ کو مدر نکالیں گے یہ بات مستحبات ہے یعنی اتنے محبوب کو تو محبوب کو تو لوگ نہیں نکالتے پسندیدہ شخص کو لوگ نہیں نکالتے کس کو نکالتے ہیں جو کہ محبوض ہونا لڑائی کرتا ہے جھگڑتا ہے اساتذہ سے وغیرہ تو اس کو نکالو گئی بات سمجھے اب نبی علیہ السلام تو جب اہل مکہ کے نزدیک صادق امین تھے وہ ماننے والے بھی تھے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے استفاعات فرمایا کہ اب ہم مخلجی ہے تو مجھے امین و صادق کہتے ہیں تو پھر کیسے مجھے نکالیں گے تیسری بات یہ ہے وحم مخلجی استباد بقول ورقہ ہے ورقا نے کہا کہ حاض الامزی نژ اللہ علام آپ پہ جو ملک آئے نا فرشتہ یہ اللہ کا رازدار ہے اللہ کے رموز رازوں کو انبیاء کی طرف لاتا ہے جس طرح تموسا پہلا تو, تو رازدار ہے اب فلاں مخلجیا جب میں اللہ کا رازدار ہوا اللہ کا رازدار میرے پاس آت آت آیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں تو کیا لوگ نبی کو نکالتے ہیں فل ابا اب سمجھ گئے بات کس پر ہوا بقول وارکا کی جب وارکا نے کہا کیا کہ ہاضر نامو سنبی مت جلد موسا گوا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ آپ پر ناموسی سی موسا ہے ناموسی رب جو موسا پہ آیا اب استفاع دینا اچھا جب میں اللہ کا رازدار ہوا اللہ کا نبی ہوا اللہ کا رازدار میرے پاس آیا اور میں اللہ کے راز کو سنانے والا بن جاؤں تو پھر مجھے لوگ کیوں نکالیں گے اب مسئلہ لوگ تو جو استفاعات اس سے بھی زیادہ ہیں پر انا صفی مایا شکون اب اس کی وجہ وارق کہتے ہیں خال نام آؤ جی آپ کو نکالیں گے استفاد کا جواب مختص ہاں آپ کو نکالیں گے کیوں نکالیں گے اس کی وجہ لم یا تراجن قت تو بے مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ لم تیرا رجل نہیں آیا کوئی مرد کوئی نبی کوئی رسول یہ بریلوی حضرات جو ہیں حضرات جو ہیں بخاری بھی نہیں پڑے نمبر لم تیرا جنون چلو قرآن تو وہ نہیں پڑھتے تو ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے سے جنا سے جبن ہاں لیکن دل تو آگیا ہے نا کہ لمیا تیرا نہیں آیا کوئی مرد پت تو کبھی بھی بے مسلم تبھی بمثل اس دعوے کے بمثل اس پروگرام کے جی تبھی جس پہ آپ تشریف لائے ہیں اللہ دیا مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے آپ کے ذات سے دشمنی نہیں ہے بے سے دشمنی ہے یہ جو دعو نبوت اور پیغام نبوت جس نے پیش کیا ہے لا الہ الا اللہ کا تو دیا اس سے دشمنی ہوئی ہے تم پڑھو تم حافظو ہو کہ نہیں ولامن النو ہاں کبو نک ولا کن ظالمی بھی آیا تلاہی تو یہ آپ کا جو پیغام دینے والے لا الہ الا اللہ یہ جس آدمی نے پیش کیا ہے تو دیا. تو آپ بھی یہی پیغام پیش کرنے والے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی دشمنی کی جائے گی جب دشمنی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا یو خرجوں کا قوموں کا تو آپ کو لوگ جو ہے مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے اب یہ کہتے ہوئے یقنی یوم اگر مجھے ملے یوم یعنی یوم انتشار نبوت کا یوم کا یوم اظہار نبوت کا جب آپ اپنے اظہار نبوت کریں گے الا نبوت کریں گے اگر وہ دن مجھے مل گی عام کا نصرم و ذرا میں مدد کروں گا آپ کی ایسی مدد جو کہ مظہرم کیا معنی کامل اور مکمل معذر عذر سے ہے عذر کہتے ہیں پیٹھ کو اس دجری میں ہارون سے میری اس کمر کو کیا کرو مضبوط کرو تو مضبوط مدد کروں گا جتنی بھی میری ہمت ہو اتنی مدد کروں گا بس اب یہاں سوال پڑا کہ ورق ابن نوفل نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ انصروں کا تو کیا مدد کی تھی پھر مدد کی تھی تو ایمام بخاری کہتے ہیں کہ سوما لمیان شب ورق تو انتوفیا سوما لمان شب پھر دیر نہیں لگائی ورق انتو فیا اے ورقنفیا انتو ایب انتوفیاں تھوڑی دیر بعد کچھ زمانہ بعد یہ وفات ہو گئے اب یہ کیسے وفات ہو گئے اس کے بارے میں محدثین نے دو رائے لکھے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہاں سے شام چلا گیا جب شام سے واپس آتا تھا تو لوگوں نے راستے میں اس کو قتل کر دیا دوسری بات یہ کہ مقت المکرمہ ہی میں ورق ابن نوفل اپنی موت وفات ہو گیا تو گویا کہ انتشار نبوت اور اظہار نبوت کے زمانے تک و رقا م... نہیں رہا وفا ترل کیا ہے وفا ترل وہی ہو اور کیا ہو گیا سست ہو گئی وہی آپ فترہ کا مانا سست لیکن ہم کہیں گی منقطع ہو گئی معطل ہو گئی وہی بات سمجھ گئے یہاں یعنی تک آپ زین نشین کریں یہ بات ان شاء اللہ پر آپ کو بات ہوگی سب سے پہلے جو اتری تو صورت عالخ حالت کے بعد وہ فاترل وہی سست پڑ گئی وہی وہی منقطع معطل ہو گئی اب زمانہ تعطل کتنا تھا تو محدسی نے لکھا ہے تین, تین دن سے لے کر تین سال تک اور زیادہ راجف جو بات ہے تو بین سطور جو ہے لکھی گئی ہے کہ تین سال ہے محدیسی نے لکھا ہے تین یوم سے کس تک کب تک تین سال تک بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے لیکن عزیزان محترم مشہور قول تین سال ہے توجہ ہے آپ کی اب یہاں پہ یہ جاننا چاہیے کہ فطر الوحی ہو وہ الوحی الحی معطل ہو گئی سست پڑ گئی یعنی اب وہی کہ آنا اچھا ایک توجہ یاد رکھو ایک زین میں بات رکھو کیا یہ تین سال وہی کا تعطل جو تھا یہ مکمل وہی معطل تھی یا کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کو کچھ وہی آیا کرتی تھی توجہ ہے تو جواب یہ ہے کہ وہی کا تعطل جلی کا تھا وہی جلی کا تعطل تھا اما وہی خفی اس کا تعطل نہیں تھا وہ القاف القلب کا سرسل تو جاری جاری تھا نا تو وہ جو تعلق ماننا تو قائم ہی رہا لیکن یہ تین سال تک جو وہی جل کا تعطل ت... ہوا ٹھیک ہے اب اس میں کیا حکمت ہے بابا یہ تین سال تک وہی کا تعطل کیوں ہوا اس میں کیا حکمت ہے تو محدثین اس کی ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئی تو دست تھانہ خوف تھا اب تعطل وہی کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلۃ السلام آئندہ کے لیے نبی علیہ السلام میں حمل وہی وہی اٹھانے کی قوت اور برداشت پیدا ہو جائے استعداد پوری ہو جائے تین سال میں آئند آنے والے وحی کے لیے اللہ کریم مستعد بناتے تھے تو یہ تعطل استحداد حمل وہی تعطل استحداد حمل وہی اچھا دوسری بات جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعطل وحی جو ہے لبر و لطفکر فی آیات اللہ تعالیٰ ہے جو آیات ہم پانچ آیتیں نازل کی گئی تھی نا ان میں تدبر اور تفکر کے خاطر ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہی انس کے لیے انسان محبت کے لیے اب جب وہی تعطل تا، آ نا تو وہی کہ شاکی بن جائے شو عجیب وحید، عجیب ओ, تو اس میں جو ہے نا تمس کے لیے انس کے لیے نبی علیہ السلام آنے والے وہی کے لیے مستعد ہو کر مانوس ہو جائے وقت جو ہے ختم ہو جائے اور سمجھ اور اس کے باقی بھی فوائد ہیں لیکن ماد لکھی بہت ہیں لیکن بخاری آپ کی بہت لمبی ہو جائے گی تو بہرحال کیا ہو گیا وہی میں تعطل آ گیا اب یہاں پہ امام بخاری آپ کو تھکانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا قال ابن شہاب واخبنی ابو سلم تبن عبد الرحمان ان جا عبد اللہ انسواری اب دیکھو آپ نے ہاشی دیکھا ہے ہاشیہ دیکھا ہے دیکھ لیا کرو تھوڑا تھوڑا اب اس میں باس یہ جگہ ذرا مشکل ہے کہ آیا قال ابن شہاب یہ ابن شہاب آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو جیل میں جو ہے اسے پوچھ لوں <laughs> یہ امام زبری ہے ابن شہاب بس بعض وقت انسان جو ہے نا اج پسندی میں آ کر خراب ہو جاتا ہے اللہ کریم جو عجب پسندی سے محفوظ فرمائے نا پھر لواید میں کہتا ہے کہ منشمہ جی گہرے نیست پت سمجھتے ہوں تصوف کا آپ کو ایک باپ بتاؤں تھوڑا سا یہ نبی علیہ الصلاۃ السلام پوری امت سے زیادہ عالم تھے اس پر آپ کو ایمان ہے نا پورے امت سے زیادہ عالم تھے پھر بھی آپ کو حکم ہے فقل ربی ضدنی علما پھر حکم ہے نا کہ ربی ضدنی علما سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پسندی میں مبتلا ہونا اچھا نہیں ہے آپ کہیں کہ میں بہت اچھا عالم ہوں او ہو ہوئی او ہو جب کر دیا تو کم خراب ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ بات سنیں قال ابن شہاب یہ روایت ابن شہاب یعنی امام زہری اور وہ ابن زبیر عن عائشہ سے نقل کرتا ہے یہ جو ہم حدیث پڑتے ہیں نا پھر دیکھ لو ابتدا میں سن وہ قاری سے نہ ڈاکٹر سے ابتدا کی صنعت جہاں سے حدیث شروع ہوئی ہے بس ابن شہاب کس سے نقل کرتا ہے اور وہ سے ابن زبیر سے اور وق استاذ کون ہے ہاں جی حضرت آشر صدیق ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہوا اب امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ابن شہاب اس حدیث کو اپنے استاذ اور و سے اور حضرت عاشق سے بھی بیان کرتے ہیں اس روایتی روایت حضرت ابن امام زوری ابن شہاب کو دوسری سمسی بھی پہنچی ہے وہ ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن امن جا ابن عبداللہ سمجھتے ہو اگر اس پر نہیں سمجھتے تو اس کا آپ کو میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ روایت جس میں غار ہرا کا واقع ذکر ہے یہ دو قسم کی مسندات ہیں مسند عائشہ اور مسند جابر رضی اللہ عنہ اب جو روایت عائشہ ہے وہ ابن شہاب ب واسط عروہ بیان کرتا ہے اور یہ روایت جو روایت جابر ہے وہ ابن شہاب ب ابو سلمہ بیان کرتا ہے تو گویا کہ یہ دو روایتی ہی مستقل ایک روایتی عائشہ ابن شہاب بہ نسبت عرواں ایک روایت جادر ابن شا برما بنسپتی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے حاشیہ دیکھا ہو تو حاشے میں اشارہ ہے کہ یہ تعلیق ہے کیا ہے تعلیق ہے پھر کہتے ہیں کہ تعلیق امام بخاری کے نزدیک جو ہے یہ بنسم سند کے ہے لیکن مولانا ذکر رحم اللہ اور مولان شبیر احمد عثمانی رحم اللہ اور اس طرح باقی علماء کہتے ہیں کہ یہ تعلیق نہیں ہے یہ تحمیل ہے ایک تعلیق ہوتا ہے ایک تحمیل ہوتا ہے یہ تعلیق نہیں ہے یہ تحمیل ہے تعلیق کہتے بابا حزف سند کو تو جو ہے کہ سند کا کچھ حصہ حذف کر کے کالا کالا اس کو تاریخ کہتے ہیں اگر قال ابن شہاب وہ اخبانی ابو سلما اس سے نیچے اگر روایت امام بخاری نے نہیں ذکر کی تو پھر تو تالیخ ہے لیکن یہ روایت بس سند ابن شہاب انجابر نقل کرتا ہے اور امام بخاری بھی نقل کرتا ہے تو جب یہ روایت امام بخاری پوری دوسری سند سے نقل کرتا ہے تو یہ تعلیق نہیں ہے یہ تحویل ہے اور اس کی مثال آپ دیکھیں چار سو اسی سوا اچھا جی چار سو دوسرے جلد میں وہ کتاب اور تفصیل میں وہ دوسرا اچھا یہ ہے اور سفر میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے یہ دوسرا سفح یہ سات سو بتیس سفا یہ دیکھو سات سو بتیس سفا جلد سانی میں ہے میں آپ کو نام لیتا ہوں سمو یا حد دسنا آپ نے کہا لینا ایک دو تعت بنے نا سات سو بتیس نے کہا جلدی جلتی نے کہا اچھا جلد ٹھیک ہے جی بس دوسری جلد رکھو اب دیکھو سات سو بتیس صفحے کے سنع میں آپ کو بتاتا ہوں حد دسنا یاہیا ادھر یاحیا ہے نا اچھا حدثنا دسنا عن علی علیبن المبارک عن انیاہ کثیر ابا ابن عبد الرحمن عن اول ما نظر من القرآن فقال یا مدثر قلط یقین اقرا بسم رب کا لذیق خلق فقال ابو سلمہ سعت جابر عبداللہ الحدیث تو گویا کہ امام بخاری نے اس روایت کو روایت جابر کو اپنے دوسرے استاذ کی نسبت سے نقل کیا ہے تو لہذا یہ تحویل السند ہے تعلیق نہیں ہے اب سمجھ سمجھے اچھا پھر یہ تحویل دو قسم کا ہے ایک تحویل تامہ ہے اور ایک تحویل ناقصہ ہے پھر یا آپ کو بعد میں بات کے دوں گا چلو اب یہ کیا ہے تحویل تاریخ نہیں ہے تو مقصد امام بخاری یہ ہے کہ ابن شہاب اس روایت کو عروا ان بھی نقل کرتا ہے اور ابن شہاب اس رواج کو ابو سلمہ ان جابر بھی نقل کرتا ہے تو گوئے کہ یہ واقعہ کی فی عتی کلو یہ دو راویوں سے ذکر ہے جابر سے بھی حضرت عاشق سے بھی جابر سے ابو سلمہ ابو سلمہ سے ابن شہاب حضت عشوا عرو سے مسئلہ حل ہوگا اب دیکھیں گے میں کتاب کل سے لاؤں گا انشاءاللہ اچھا دیکھو تالا ایبن شہاب واغبانی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ابن شہاب کہتے ہیں تو امام بخاری کا مقصد کیا ہوا یہاں پہ قال ابن شہب مقصد البخاری اش امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت جس میں کیفیت وہی کا ذکر ہے یہ مصنب عاشہ بھی ہیں اور جابر صاحب بھی ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں ابن شہاب کو استاذ اور وہاں انعاشا ہے اور دوسری روایت میں ابو سلمہ ان جابر ہے تو قال ابن شہاب اقبری ابو سلم ابن عبدالرحمان ان جابر ابن عبداللہ جابر جابر فرماتے کالا جابر کہتے ہیں وہ وادیسو انفتر تلوح وہ کی زمیر کس کے طرف راج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کالا کا جابر جابر کہتا ہے وہ وی حادث نبی علیہ صلاۃ السلام نے مجھے بیان کیا کہ فیت انفترت الوہی وہی کے تعطل کا کہ وہی کیسے معطل ہوئی یہ صورت علق اتری اس کے بعد یہ معاملہ پیش ہوا جو پہلے آیا اس کے بعد کیا ہے بابا اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے فتح تیوئی کے بعد ہت آشا کی رواعت میں نہیں ہے اب اگر یہ تفصیل جاننا چاہو تو ہات جابر کی روایت ہے فتح تیوئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے روایت آشا مضحوت سے اب یہ روایت کس کس کی ہے ہات جاگیر کی ہے جابر کہتا ہے وہ ہوا یو ہاتھ دس نبی علیہ السلام مجھے بیان کرتے تھے انفتحت الوحی وہی کے انقتا کے فکالا نبی علیہ السلام نے فرمایا فی حدیث اپنی اس حدیث میں جو کہ مجھے فتح الوحی سے بتاتے تھے نیچے لکھے بارہ سو چورہتر میں یہ رواج اس طرح آتی ہے بارہ سو چورہتر ہے نا اس میں آتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا بینا انامشی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ناگہانہ میں آمشی جاتا تھا سمی تو سوتم نے سمائے اچانک میں نے سنا ایک آواز اوپر سے اسمان کی طرف سے فرفات میں نے اپنی نظر اٹھائے فیضل ملک الزی جانی بحرائن پس الملک ٹھیک ہے وہی فرشتہ جو مجھے آیا تھا غار گرا میں جار سنلا یہ بیٹھا تھا ایک کرسی معلق پر سبحان اللہ، سبحان آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی تھی معلق اگر آپ کہیں کہ کرسی معلق کیسی تھی کیسی اس کی تعلیق ہوئی تو جاز کیسے آسمان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے آپ کی جاز تو چلتے ہیں لیکن امریکہ کے جازے کو آسمان کی فضا میں کھڑا ہو جاتا ہے اور باقاعدہ باقی جازوں کو ایندن بھی مہیا کرتا ہے تو اگر امریکہ پلیٹ کی کرسی جاز کھڑا ہو سکتا ہے تو مالا جبریل کی کرسی معلق نہیں ہو سکتی ہے مسئلہ حل ہے نا میرے شیخ رحم اللہ فرمایا کرتی تھی جس زمانے میں امریکن نے شوشا چھوڑا کہ بھئی یہ امریکن جو ہے جہاز کو پہنچ, چاند کو پہنچ گئے تو لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تو میرے شیخ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی معراج کی تائید ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا معراج نہیں ہوا تو شیخ کے الفاظ تو سخت یہ کرام کہتے ہیں نا یہ مصیبت ہے ہمارے لیے تو شیخ کے الفاظ تو سخت ہے فرماتے تھے کہ اگر تم جو ہے پلیت دوبارہ پلیت پلیت حالت میں تم اگر آسمان تک جا سکتے ہو تو پاک نبی جو ہے ہرش محل پر نہیں جا سکتا اور تمہارے اوپر جانے کی عالت تمہارے ہاتھ کا نبی کو لے جانے والا تو رب ہے تو پھر کیا اس کے ہے بابا اب یہاں بھی ہے بھائی جان الا کرسی بین سمائے والارضی عرضے فروحب تو من ہو فاروحیب تو من ہو تو پھر میں سے پھر مجھے گھبراہٹ آ یہ پھر مجھے دبانے آ گیا ٹھیک ہے یا یہ معنی ہے کہ فروئب تو من ہو مجھے یاد ہوا وہ جو میرا روگ تھا اس سے وہ جو پہلی دفعہ میں مرعوب ہو گیا تھا نا وہ مجھے پھر یاد ہو گیا او مجھے اس نے بہت مرعوب کیا تھا تو تو ہے نا ماضی تم نے میرے گبراہٹ یاد ہو گیا یا اس کی دیکھتی ہی مجھے روب آ گیا فرجات ہو میں واپس ہوا فکل تو میں نے کہا زم اور یہ روایت پیچھے آتی ہے دس سیرونی دس سیرونی نکتی لکھا ہے اور جس روایت میں دسرونی ہے وہ کی بہ نسبت زیادہ اشہر ہے اس لیے کہ موافق قرآن ہے یا مدثر کے زملونی زملونی مجھے چادر میں لپیٹو مجھے یار مجھے چادر میں لپیٹو مجھ سے چادر لپیٹو اس طرح کا تو ٹھیک ہے نا صدر رام نے چاہ پہ رکھا داخلا خوب رہتا برستن رہنا برستن رہا تھا ان کا آنا داخلہ خواب رہتا کیا کروں ہاں چادر میں مجھ سے لپیٹ لو ٹھیک تھا تاریخ مان چادر تاؤ پہ برستن رہنا تاؤ پہ ٹھیک شو کہنا تو زم ملو چادر میں مجھ سے چادر ہاں تعالی جب آپ صلاح نے فرمائے زم ملو نہیں اللہ نے مبارک اتا...